اور کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے نزدیک ہمیں بہت قریب کر دیں ان کے بارے میں اللہ فیصلہ کا گا جس میں اختلاف کر رہے ہیں اور یہ ضد کی وجہ سے کر رہے ہیں اور اللہ نئی کامیابی دیتا اس آدمی کو جو جھوٹا بھی ہو اور ضدی بھی ہو اگر اللہ کا ارادہ ہوتا تو بنا لیتا کوئی نہ کوئی اپنا بیٹا چون لیتا اپنے مخلوق سے جس کو چاہتا مگر صبح ہو شریکوں سے پاک ہے وہ ایک ہی ہے جو کار ہے تمام کائنات پہ وہ غالب ہے آسمان زمین کو اس نے بنایا ہے تو بالحق بے اظہار لحق ہے کے ہے رات کو دن کی اور دن کو لپیٹ رہتا ہے رات پر اجل مسلم ہر ایک ایک مدت مقرر تک کے لیے چل رہے ہیں اللہ عزیز الغفا خال کا خالہ کا کم من نفسن واحدہ میں جنس نفس ناحدہ پیدا کیا ہے تم کو ایک جنس سے پھر بنایا ہے اسی جنس سے جوڑا اس کا وہ انضم میں نے انعام اور اتارا ہے تمہارے لیے منظوری ڈنگروں کی جو آٹھ قسم کے جوڑے ہیں نہیں کہ آسمان سے اتاری ہے منظوری یخلقوکم فی کم فی بتون بناتا رہ جاتا ہے تم کو تمہاری ماؤ کے پیٹوں میں رفتہ رفتہ فی ظلمات سلاس تین اندھیروں میں پیٹ کا اندھیرا رحم کا اندھیرا رحم کی جلی کا اندھیرا تین فردوں کے اندر تو پھر اب نتیجہ کیا نکلا یہ ہے رب تمہارا جس کی بادشاہی ہے لا الہ الا فلہ فانا پور پھر تم کہاں پھیرے جا رہے ہو الٹے اگر تم کوفر کرو تو تمہارے کوفر سے اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہو تو وہ تو نہیں ہے اور یہ سن لو کہ کسی بندے کے لیے اللہ کفر کو پسند نہیں کرتا جب کفر کو پسند نہیں کرتا تو کافر کو پسند کیسے کرے گا اگر اونچن کتاب والے کافر ہوتے تو اللہ تو فرماتا ہے میں کافر کو کبھی پسند نہیں کرتا نہ کفر کو نہ کفر کافر کو لہذا معلوم ہو گیا کہ وہ ان کتاب والے جس کی زبی حجائز قرار دی گئی ہے وہ اپنے پیغمبر کے مسلمان تھے اپنے پیغمبر کے امتی مسلمان تھے اگرچہ اس پیغمبر ہمارے پیغمبر کی دعوت کی انتظار تھی جب ان کو یہ دعوت مل گئی تو کئی ان میں سے مسلمان ہو گئے اور کئی مرتد ہو کے اہل کتاب میں داخل ہو گئے ان تشکرو اگر شکر کرو گے تو اللہ تمہیں پسند کرے گا یہ نہیں کہ کوئی شکر کرنے والا نہ شکر کا بوجھ اٹھا لے یہ نہیں ہو سکتا پھر تم اپنے رب کی طرف ہوگا لوٹنا تمہارا پس خبردار کرے گا تم کو ان اعمال کے ساتھ جو کچھ کم کام کر رہے ہیں ان نہو علیموں کے جب پہنچتا ہے نہ انسان کو کوئی دکھ اب بلاتا ہے اپنے رب کو منی بن بالکل تابے بن کے سما خول ہو جب اس کا خول نعمت سے بھر دیتا ہے پیٹ اس کا بھر جاتا ہے نہ سے بھول جاتا ہے جو کچھ وہ پہلے بلایا کرتا تھا وجہ للّہ شروع ہو جاتا ہے اللہ کے لیے شریک اور ہمسر بنانے سبھی سبھی نہیں خود بھی گمراہ ہوتا ہے دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے اللہ کے راستے سے آپ اس کو کہہ دیں تمکتا بے کفرے کا کلیلہ نہ پنکھا لے اپنے کفر کے ساتھ تھوڑا سا ہے تو تو جہن امن ہوگا کانے تو اللہ جو دار ہے اللہ کا رات کو بھی تاب داری کرتا ہے سجدے کی حالت میں کھڑے ہونے کی حالت میں آخرت کی پیشی سے ڈرتا ہے یر جو رحمت رب اپنے اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے تو یہ ادھر مطلب یہ ہے کہ یہ عالم ہے کل ہر حریض یہ عالم کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں جو حقیقت جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں؟ نما یا تزک کرباب مقصد یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی رات ساری رات کو عبادت کرتا ہے اور قیامت کی پیشی سے ڈرتا ہے یار جو رحمت رب پہ ہی اپنی رحمت رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے اس کا نام ہے عالم اللہ کی زبان میں یہ عالم ہے اور جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا قیامت کا منکر ہے غیر اللہ کی رحمت کے امیدیں اس کے دل میں ہیں تو وہ چاہے ساری دنیا کا علم پڑھا ہوا ہے وہ جاہل ہے لا یا نمو ان نما تذک سمجھدار لوگ نصیحت حاصل کر جاتے ہیں تو فرما دے یا عباد بادی آمنو میرے بندوں کو کہہ دے کہ اے میرے بندوں جنہوں نے ایمان لے آیا ہے اتکو رب اب جس طرح حق آپ کہنا اپنے رب سے ڈرنے کا اسی طرح ڈر کیوں لذین اخلس ان لوگوں کے لیے جو خالص ہیں اس دنیا میں دنیا کی جاتی میں اچھائی کرتے ہیں بڑے خلوص کے ساتھ ارس اللہ باس او میرے بندو اگر زمین پہ گھر میں تمہیں کوئی نہیں رہنے دیتا تو مسئلہ نہ چھوڑو اللہ کی حسنت اور توحید نہ چھوڑو زمین چھوڑ دو ارض اللہ واسطے تو کھلی زمین ہے انفسا بیرون اجرا پورا پورا دے گا انعام ان کو اللہ بغیر حساب کے کل انی عمر تو ان آب و اللہ مکن ص تو فرما دے مجھے امر کیا گیا ہے کہ میں خالص طور پہ اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے خالص پکار کروں اللہ اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے فرما برداری کرنے والا ہوں کل انی اخاف اور اللہ نے مجھے یہ حکم کیا ہے کہ یوں کہے کہ میں ڈرتا ہوں اگر اللہ کی نافرمانی کروں تو عذاب بڑے کے دن سے کل اللہ آخری کلام یہ کریں کہ میں تو اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں صلاح الدین اس کے لیے اپنا دین خالص کرتا تو اب داشے تمہیں عبادت کرو جس کی چاہتے تو فرما دے میں ہیں وہ لوگ انہوں نے اپنی جانوں کو کسارے میں ڈالا اپنے گھر والوں کو بھی دن قیامت کے آمد کے بالکل ذریع خوار ہوں گے اللہ خسلان کلم کھلی ابڑاہی ہے لہوم منفوقم زول منالم ان کے اوپر سے بھی تمبو ہوں گے جہنم کی آگ کے ان کے نیچے بھی یہ ساحبان ہوں گے صالح زالے کا یو خب فل ہو یہ ایسی حقیقت ہے کہ اللہ ڈراتا ہے اپنے بندوں کو یا عباد فتک اے میرے بندوں تب سے کام بنے گا وہ لوگ جو اجتنبتا ہوتا دور رہتے ہیں اس سرکش معبود سے کہ اس کی عبادت کریں اور چک جاتے ہیں اللہ کی طرف ان کو مبارک ہو میرے پیغمبر تو بھی میرے ان بندوں کو مبارک دے, دے وہ لوگ جو سنتے ہیں بات کو اور پیچھے لگ جاتے ہیں بہترین اس بات کے اور بہترین بات ہے قرآن کی آیات اتباس نما اللہ کو یہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور وہی لوگ سمجھدار ہیں میرے دربار میں بھلا یہ بتاؤ جس پر کلمہ عذاب کا ٹھوک گیا ہو کیا تو بچا سکتا ہے اس کو جو جہنم میں ہے ہاں لیکن وہ لوگ جو تقوی رکھتے ہیں اپنے رب کا ان کے لیے تو سفارش کی ضرورت ہی نہیں ان کے لیے بالاخانے ہوں گے ان کے اوپر سے ان بالاخانے کے اوپر پھر چوبارے بالاخانے بنے ہوئے چل رہی ہوگی ان کے نیچے نہریں یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کے خلاف نہیں کرتا میں نے آپ نے دیکھا نہیں اللہ نے آسمان سے پانی اتارا پھر چلا دیا اس کو ڈھوریوں میں زمین کی ڈھوریوں سم یبر جب ہی زراً پھر کھیتی نکالتا ہے مختلف رنگ ہوتے ہیں اس کے یہی جو کھیتی اپنے پھل پھول کے ساتھ آہستہ پیلی ہو جاتی ہے Hence, پھر کٹی ہوئی گندم کی طرح کھیت کی طرح اس کو بنا دیتا ہے انفیسال الفاظ مطلب یہ ہے کہ ایک حال پہ اللہ کسی چیز کو بھی نہیں رہنے دیتا اپنے ایک حال پہ رہتا ہے تو صرف اللہ پوری زبت خود رہتا ہے آفا منشرا اللہ اور صدر اسلام بھلا جس آدمی کا سینہ کھول دے اسلام کے لیے اور وہ اپنے رب کی طرف سے پوری روشنی میں ہو کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جن کے دل اللہ کے ذکر سے بالکل کافی سخت ہو چکے ہیں وہ لائے کافی ذرا عالم ہوگی وہ تو کلم کلی ڈمراہی میں اللہ نزل آسل حدیث مجھے جو حکم دیا گیا تھا کہ اول المسلمین بنو وہ اس لیے کہ اللہ نے بہت عمدہ کتاب نازل کی ہے اصل الحدیث اس کا نام ہے جس کے مضامین ملتے جلتے ہیں مسانیا کوئی اختلاف نہیں اس میں دہرائی جاتی ہے ہر وقت پھر کان اٹھتے ہیں ان سے چمڑے ان لوگوں کے جو اللہ سے ڈرتے ہیں پھر سمت علی نجلود پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل ان کے اللہ کے ذکر کی طرف لگ جاتے ہیں یہ ہے ہدایت جس کو اللہ ہدایت دینا چاہے جس کو دھکا دے تو اس کے لیے ہدایت دینے والا کوئی تو مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کو اللہ کے ذکر طرف لگانے کے لیے وہ صرف کتاب ہے جو اصن الحدیث جس کو کہتے ہیں اس کے بغیر کوئی حدیث ایسی نہیں کوئی بات ایسی نہیں جو اللہ کے ذکر کی طرف مجبور کر دیا تھا بلا وہ بندہ جب تک ہی بے جو بچ گیا اپنے چہرے سمیت گندے عذاب سے یوم القیامت آمد الق آمد کے وکیل ظالمین عزوقو اور کہا جائے گا ظالموں کو چکھو جو کر تم کمائی کرتے تھے کزب اللہ دین من قبلہم پہلے لوگوں نے بھی جٹلایا عذاب پھر اللہ پاک ان کے پاس اس شکل سے لے آیا کہ لا یشرو ان کو شعور بھی نہیں تھا حیاتی حیات دنیا میں عذاب آخرت کا تو اس سے بڑا ہے کاش کے وہ جانتے ہوتے حقیقت کو خدا کی قسم ہے. بیان کرتے آئے ہیں ہم لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال کروں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں پھر سب سے زیادہ جو ہے ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے جو چیز بنائی ہے وہ ہے قرآن عربیہ عربی زبان میں قرآن غیر ایوجن جس میں قطرے برابر بھی ٹیڑ پل نے وہ اس لیے کیا ہے لا لحمد تک تاکہ ان کو تقوی حاصل ہو جائے ذرا فل مثلاً ایک اور مثال اللہ پیش کرتا ہے ایک ایسا غلام ہے جس میں کافی سارے بھائی ہیں متشق کے سور شرکا متشق کے مختلف کوئی کسی طرف اس کو کھینچتا ہے کوئی کسی طرف کھینچتا ہے کوئی کسی طرف کھینچتا ہے اور ایک ایسا مرد ہے سالہ مانیہ راجو رنگ جو سارے کا سارا ایک بندے کا غلام ہے اب یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں پہلے کی زندگی کتنی خراب خستہ ہے کبھی کمر پہ کبھی روایات پہ کبھی کہاوتوں پہ کبھی کوئی کھینچ رہا ہے اس کو کبھی کوئی محبوب ہے اور ایک وہ مومن آدمی ہے جو سالم اللہ کا ہے کسی طور پہ کسی طرف جانے کے لیے تیار نہیں یہ کو برابر تو نہیں ہے الحمد شکر ہے کہ اللہ کی خالص عبادت کا قانون ثابت ہو گیا بل اکثر اللہ ظالم اکثر لوگ ہیں بے جو. اب یہ جو کہتے ہیں کہ محمد مر جائے گا تو ہمارا جی چھوٹ جائے گا یہ چند دن کا یہ شور ہوگا ہے اس کا تو بات سنو ان کا اگر آپ مرنے والے ہیں تو وہ موزی بھی مر جائیں گے ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا آپ کو بھی مرنا ہے ان کو بھی مرنا ہے جیسی موت آپ کی ویسے ہی موت ان کی سن مکم کی پھر تم بھی آپ بھی اور وہ بھی قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑا کرو گے اب مرنے کے بعد قیامت سے پہلے کوئی جھگڑا نہیں ہوگا کوئی بول چال نہیں ہوگا کیونکہ سکون ہی ہوگا مردے کی حالت میں کون جھگڑے ہو گئے امن ازلم قزبہ اللہ کون زیادہ ظالم ہے اس بندے سے جو اللہ پہ جھوٹ بولتا ہے قصہب ابھی سر کے اور جو اللہ نے سچ نادر کیا ہے جب اس کے پاس آتا ہے تو اس کو بھی جھوٹا کہتا ہے اللہ صفی جہنم مسل کافری کیا نہیں ہے جہنم میں ٹکانا کافروں کا وزیجہ ابھی سر کے وہ آدمی جو پیغام میں حق لے آیا ہے وہ صدق ابھی اور تصدیق کر دی ہے اس نے اللہ کے دین کی اسی سد کے ساتھ بلا قومر متقول وہ حقیقت میں متقی ہیں جس طرح ابو بکر صدیق ہے لہم ماں یشا درب وہ جو کچھ چاہیں گے ان کو رب کے پاس مل جائے گا ذالک کا جزا المحسنین یہ بدلہ ہے مخلص لوگوں کے لیے لے کب پھر اللہ ان کیوں چاہیں گے اللہ پاک سے جو کچھ چاہیں گے مل جائے گا اگر وہ چاہیں گے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں غلطیاں معاف ہو جائیں اس کے اوپر جنت کا مالک بھی ہمیں بنا دیا جائے یہ بھی اللہ کر دے تاکہ ہٹا دے اللہ تعالی ان سے وہ جو قسم و قسم کے کوئی برائی کا کام ہو گیا تھا اور بدلہ دے گا ان کو مزدوری ان کی کافی آسن ہے اللہ زیخان یا بنون اتنا سونا عمل نہیں کریں گے جتنا اجر دے گا الحص اللہ کافن ابزا کیا بندے کو ایک اللہ کافی نہیں ہے میرے پیغم کو کافی ہے یو خبر فون کبھی نہیں یہ کتے دراتے ہیں اس کو میرے پیغم کو غیر اللہ سے یہ ان کی گمراہی ہے جس کو اللہ دھکا مار دے اس کو ہدایت دینے والا کوئی وہ مین دلّہ اور جس کو اللہ راہ پہ لگا دے اس کو بلانے والا کوئی اللہ صلی اللہ بزیز انتقام یہ جو ڈراتے ہیں یہ دھمکاتے ہیں ان کی دھمکی کا انتقام لینے کے لیے اللہ کافی ہے وہ زبردست بھی ہے اور طاقت بھی رکھتا ہے کہ بدلے گی غال ان تم اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے بنایا آسمانوں کو زمینوں کو تو کہیں گے اللہ تو فرما دے جب یہ بات ہے تو پھر یہ بتاؤ جن کو تم اللہ کے بغیر بلاتے ہو کیا اگر اللہ مجھے تکلیف دے دے تو وہ میری تکلیف کھول دیں گے او رحمت اگر اللہ میرے ذریعے کو اچھائی کا ارادہ کر لے تو وہ روک سکیں گے اللہ کی رحمت کو اگر کچھ نہیں کر سکتے یقیناً نہیں کر سکتے تو آپ کہیں کل حسل اللہ اللہ مجھے کافی اللہ یہ توقع لو کل یا قوم اللہ مکان کو تو فرما دے اے قوم اپنی جگہ پہ تم عمل کرتے جاؤ میں بھی کر رہا ہوں ان قریب فصو فتع پتہ چل جائے گا کہ جھوٹا کون ہے سچا کون ہے میں آتی ہے عذاب پتہ چلے گا کہ کس کے پاس عذاب آتا ہے جو اس کو زلیل کر کے رکھ دے گا وہ یہ اور اترتا ہے اس پر عذاب جو ہمیشہ ٹھہرا رہے گا انا ان کل کتاب عل سے بالحق ہم نے اتارا آپ پر کتاب یہ لوگوں کے فائدے کے لیے بالحق حق سچ کے ساتھ ہم سے ہی جو ہدایت پہ آ جائے گا تو اس کا اپنی جان کا فائدہ ہے اور جو پھسل جائے گا تو وہ اپنے خلاف ہی پھسلے گا ماں اند تو کوئی ان کی بگڑی بنانے والا نہیں بنا کے پہجن اللہ توفل انف صحیح نموتے اللہ ہی پورا پورا لے لیتا ہے جانوں کو توفی استیصال سال وافیا کسی چیز کو مکمل طور پہ قبضے میں لے لینا اس کو توفی کرتے اللہ ہی پورا پورا لے لیتا ہے جانوں کو اپنے قبضے میں ہی نہ موت آ جب ان کی موت کا وقت آتا ہے اور ان کو بھی اپنے قبضے میں لے لیتا ہے جو ابھی تک موت کا وقت نہیں آیا مگر فی منا میں نیند میں سوئے ہوئے ہیں اب یہاں سے شور پیدا ہوتا ہے کہ سوئے ہوئے کو بھی پورا پورا لے لیتے ہیں اور مرنے والے کو بھی پورا پورا لے لیتے ہیں تو پھر مرنا اور سونا تو برابر ہو گئے یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ ان نوم مقل موت جو نیند ہے یہ موت کی فہر ہے جب دونوں ایک ہیں اس کا فرق اللہ بیان کرتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے فیم سے کذا الحل موت روک رکھتا ہے اللہ اس جان کو جس پر موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے موت کا فیصلہ ہو جائے تو پھر روک رہتا ہے ولا یرود ہوا اے لل بادا نے یوم سے ولا ید ہوا اور جو ہوتا ہے سویا ہوا اس کا کرنٹ چھوڑے رکھتا ہے اللہ سوئے ہوئے کو ایک عادت ایک مدت مقرر تک کے لیے حضرت علی کرواتے ہیں اس کی تمثیل کہ جس طرح ایک سرکش گھوڑا ہوتا ہے نا ایک باغ میں قلعہ ٹھوک کے اس کی پچھاڑی کے ساتھ اس کو باندھ دیا جاتا ہے مگر پچھاڑی کا رسہ بڑا لمبا ہوتا ہے ایک کنارے پہ اس کی پچھاڑی ہے اور باغ کے دوسرے کنارے تک وہ چل رہا ہے اس کا تعلق اپنی پچھاڑی کے ساتھ ہے روح جو ہوتا ہے سوئے ہوئے آدمی کا اس کو بھی مکمل اللہ اپنے قبضے میں رکھتا ہے مگر اس کے لیے پچھاڑی ہوتی ہے یعنی اس بدن کے اندر اس کا تعلق موجود ہے اس لیے اللہ رب العزت نف بھی اس کی چل رہی ہوتی ہے اور بعض اوقات پگ بھی بار رہا ہوتا ہے کبھی بڑبڑا بھی رہا ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے اس روح کا کرنٹ اس وجود کے اندر ابھی تک موجود ہے اللہ فرماتے ہیں مرے ہوئے آدمی کا ہمیشہ کے لیے روک لیتے ہیں کرنٹ اور سوئے ہوئے کا کرنٹ اس کے وجود کے ساتھ لگا رہتا ہے ان فیصلہ یا سل قومی یا یہ آیت ہے آیت توحید کی ایک مولانا صاحب گزرے ہیں اب چونکہ مر گیا ہے اس لیے وہ کہتا تھا یہ آیت متشابہات میں سے ہے یعنی اس کا کوئی حکم نہیں اللہ ہی جانتا ہے حالانکہ سورت زم کے اندر یہ آیت خالص توحید کے لیے اللہ نے اپنا ذکر دعا ہے نا فی فکر کرنا حرام ہے اس لیے یہ توحید کے لیے امت خزو مند شفا اتنے اللہ کی طاقت کے باوجود کر لیا ہے انہوں نے اللہ کے بغیر کوئی شفیع تو فرما دے اول کانولا پور شیئن جن کو تم سفارشی بناتے ہو گرچہ وہ بالکل مالک کی کسی چیز کے نہ ہو اور اب کل ان میں رتھی نہ ہو کل ہے شفا تو اللہ ہی کے قبضے میں ہے شفا ساری کی ساری لہو ملکات اسی کا راج آسمانوں میں زمینوں میں صبح رہے تو ان کی طرح لوٹائے جاؤ فیزاز اللہ کر اللہ وباحد کلوب النزی اور جب اکیلے اللہ کا ذکر کرتا ہے نا تو قرآن میں رب کا فی القرآن ہے اذا ذکر کر اللہ وبحد فی القرآن ہے جب قرآن میں اللہ واحد کا ذکر کرتا ہے تو قر کے کولے ہو جاتے ہیں دل ان لوگوں کے جو نئی ایمان رکھتے آخرت کے ساتھ اور جب کسی دوسرے کا ذکر ہو جائے نا نبیوں کا غلیوں کا پیروں کا کوئی ذکر ہو تو ازاست بالکل خوش ہوا تو فرما دے اللہ ہی ہے چیل کے بنانے والا آسمان اور زمینوں کو وہی عالم الغب میں شہادہ ہے اب اللہ سے کتاب کرو تحکم بین عباد کا تو ہی اللہ فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان جس میں اختلاف کر رہے ہیں اگر ظالموں کے لیے ہو جائے نا جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا منسوب الزام وہ فدیا دینا چاہیں گے گندے عذاب سے دن کے کے مگر ان سے یہ ہو نہ سکے گا کیونکہ ان کے ہاتھ بالکل خالی ہوں گے کچھ نہیں ہوگا وَبَدَا لَهُم من اللہ ظاہر ہو جائے گا ان کے لئے اللہ سے مَا لَمْ يَكُونُوا يَا ان کے وہ کرتوت جن کا انہیں گمان بھی نہیں تھا وہ کہتے تھے ہم غیر اللہ کو نہیں پوج رہے یہ اللہ کے نبی اور غلی عین اللہ ہیں ان کو گمان بھی یہ نہیں تھا کہ غیر اللہ ہے وَبَدَا لَهُم سَيِّعَاتُ مَا کَسَبُونَ اور اور کھل جائے گا ان کے لیے وہ بریاں جو انہوں نے کمائی تھی گھیر لے گا ان کو ماں کا روبی استاذ جو کچھ وہ استضا کرتے تھے ویزا مسل انسان پھر شکوایا جب پہنچ پہ انسان کو تکلیف تو ہمیں بلاتا ہے پھر جس وقت ہم نعمت کے ساتھ اسے پیٹ کا خول بھر دیتے ہیں تو سو کیا کہتا ہے یہ اللہ کا کل کا مال ہے ان मैं اوٹی बडे ہوں اللہ میں بڑے بڑے چلے کاٹے بڑے بڑے پیروں کی دعائیں لی ان کے وظیفے پڑھے اس وجہ سے یہ سارا کچھ नहीं گیا پر ہے فتنا تو نہیں یہ مال اس کو زیادہ دینا یہ اس کے لیے یہ کڑا ہے فتنے کا بلا اکثر جانتے نہیں یہ وظیفے کام نہیں آتے جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو رگڑا جاتا ہے ہر من قبل پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کہا تھا مگر نہ کام آیا ان سے وہ مال جو وال کماتے تھے پہ پہنچ گئی بریا اس کی جس کی وہ کمائی کرتے تھے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے ان لوگوں میں سے ضرور ان کو بریائی کی کمائی کی پہنچ جائے گی ماہ ہم اللہ کو تھکا نہیں سکیں کیا نہیں جانتے ہو کہ اللہ ہی کھلا کرتا رہ جس کے لیے چاہتا ہے وہ یق اور تنگ بھی کرتا ہے ان کی ضال گلافر قمید میں دوں تو فرما دے اے او میرے بندے اشرف اللہ انفسہم جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے شرک کی حد تک کفر کی حد تک کسی گناہ کی حد تک بہرحال گناہوں سے بھر بھی جائیں ان کے عماد لا تک رسوم رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا کیا مانا کسی غیر اللہ کے دروازے پہ نہ جانا جتنے گناہ بھی ہو جائیں دروازے میرے پہ ہی گرا رہنا اور کسی دروازے پہ نہ جانا یکرو اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا ان لہو اول گبور رہے کو گنا زیادہ ہو جائے نا تو جھک گیا کرو اپنے رب کی طرف وہ اشرم لہو من قبل نہیں آتے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا کرو پہلے اس کے کہ آ جائے تمہارے پاس عذاب پھر تمہاری مدد کو نہیں کرے گا بت پیچھے چلو آسن کم او آسن الحدیث والی آیات جو ہیں ان کے پیچھے چلو جو تمہاری طرف اللہ نے اتاری ہیں پہلے اس کے کہ آ جائے تمہارے پاس عذاب اچھا چیت اور تمہیں شعور بھی نہ ہو کہیں کہنے نہ لگ جائے کوئی جی کہ یا حسرتا ہائے افسوس جنب اللہ ماہ فرت بھی میں نے کی ہے اللہ کی توحید کے معاملے میں وَإن كنت لمن کہ میں مسکرے کرتا تھا اللہ کی توحید بیان کرنے والوں کے خلاف اور یا وہ نفس یہ کہنے لگ جائے اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی متقین بن جاتا مگر اللہ نے مجھے دنیا میں ہدایت نہیں دی یا کہے جس وقت دیکھے عذاب کو کہ لو لی جواب آئے گا بلا کیوں نہیں تحقیق آ چکی تیرے پاس میری آیات تو نے جڑایا ان آیات کو وس اور آ خان بن گیا کن تمر کافرین ہو گیا تو کافروں میں سے دل قیامت کے دیکھے گا نا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ بولا ہے ان کے چہرے سیاہ کالے ہوں گے الحفی جہنم مسلم و تقبری کیا جہنم ٹکانا تکبر کرنے والوں کے لیے نہیں ہے نجات دے گا اللہ متقینوں کو بے مفاد ساتھ کامیابی ان کی نہ پہنچے گی ان کو کوئی بریائی اور نہ وہ غم کریں گے اللہ خالق کو کل بات وہی ہے اللہ ہی ہے بنانے والا ہر چیز کا وہ ہر چیز کی بگڑی بنانے والا بھی وہی ہے لہو مکالی جو سماوات وغیرہ اسی کے لیے ہے اختیار آسمانوں کے اور زمینوں کے جو کافر لوگ ہیں اے لائق کو میں تو فرما دے کیا اللہ کے بغیر مجھے مشورہ دیتے ہو کہ میں اللہ کے بغیر کسی کی بات کروں جاہلوں ہا لن قد اوہی الیہ کا حالانکہ وحی کی گئی ہے طرف تیرے اور آپ سے پہلے بھی یہ وحی کی تھی لئن اشرقت اگر اے میرا پیغمبر تو نے بھی شرک کیا تو تیرے عمل بھی سارے سائے ہو جائیں گے وانا تک من الخاصری اور تو بھی ان لوگوں میں سے ہو جائے گا جن کے پلے کچھ بھی نہیں ہوتا بل اللہ قابل بلکہ اللہ ہی کی عبادت کر وقم من شاکر اور اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار بندہ ہو گیا ہما قدر اللہ حق کا ہی نہیں قدر کیا ان بے ایمانوں نے اللہ کا جس طرح حق تھا ان کے قدر کرنے کا حالانکہ تمام کی تمام زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی دن قیامت کے بس اور آسمان لپیٹ دیے جائیں گے اس کے دائیں ہاتھ میں قدرت میں دائیں ہاتھ کی کنارا ہے قدرت سے صبح نہ ہو بت اما یوشف سور پھوکا جائے گا نا جب سسائے کا مست مدہوش ہو جائے گا جو کوئی آسمانوں اور زمینوں میں ہے اللہ شاء اللہ مگر وہی لوگ بچ جائیں گے بے ہوشی سے جن کو اللہ چاہے گا خدا جانے کون بچے گا ثم منفیں گے اخرا پھر دوسری مرتبہ کرنا میں پھوکا جائے گا تو پھر سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے وہ اشر قتل عرض میں روشن ہو جائے گی زمین اللہ کے نور سے اور رکھی جائے گی اور نامار نام کی کتاب اللہ کا رجسٹر وجی ابن نبی نبیوں کو لایا جائے گا شہزا بھی آئیں گے فیصلہ حق سچ کا ان کے درمیان ہوگا کسی پہ ظلم نہیں ہوگا وہ نفسن پورا پورا دیا جائے گا ہر جی جو کچھ اس نے عمل کیا ہوگا وہ ہوگا عالما یفالون کیونکہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ اس نے عمل کیا اب دو پارٹیاں ہیں ان کا حشر بھی دیکھو وسیق اللہ کا فروغ لا کھینچ دیے جائیں گے کافر لوگ جہنم کی طرف زمارا پورا ٹولا کی شکل دھا حتیٰ کہ جس وقت آئے گا نا اس جہنم کے پاس اس وقت کھولے جائیں گے دروازے ان کے پہلے حیران ہو کے دیکھتے رہیں گے کہ ہمیں کدھر لایا جا رہا ہے اس وقت داروگے جہنم کے کہیں گے اور تمہارے پاس رسول آئے نہیں تھے وہ آیا پڑتے تھے اللہ کی اور تمہیں ڈراتے تھے اس دن کی مار سے وہ کہیں گے بلا بالکل جی وہ آتے تھے اور انہوں نے کہا تھا لیکن حق قلمت العذاب الالکافرین لیکن ٹھک گیا ہے بول عذاب کا کافروں پر کی لدخلو ابواب جہنم کہا جائے گا داخل ہو جاؤ درواز جہنم کے ہمیشہ اس میں رہو گے بہت گندہ اکانہ ہے تکبر کرنے بانوں کا وسیقا نزی نتکا ربهم الالجنہ کی زمرا چلائے جائیں گے وہ متقل ہو جنت کی طرف سو مرا کا دھتھا کہ جس وقت آئیں گے اس حال میں کہ کھولے جا چکے ہوں گے دروازے اس بیشت کے وکال الحم ان کی آمد سے پہلے دروازے کھول دیے جائیں گے ان کو کہیں گے دار ہوگے سلام علیکم سلام علیکم جناب بھی تم مبارک ہو تمہیں خت خالدی چلو بہشت میں یہاں ٹھہرنے کی ضرورت میں اپنے اپنے سیٹوں پہ براجمان ہو جاؤ وکال الحمد للہ اس وقت مومن کہیں گے سارے کمال والی سفتیں اللہ کی ہیں جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کر دکھایا اور بہشت کی زمین کا وارث بنا دیا نہ ت بو مینل ٹھکانہ پکڑیں گے بہشت میں سے جہاں ہم چاہیں گے فن مہاجر العاملی بہترین نام ہے عمل کرنے والوں کا وطرل بھلا اس دن دیکھے گے تم کہ فرشتے ہاں من حول الارض پرے کے پرے باندھ رہے ہوں گے اللہ کے عرش کے چہر اور یو سب تمالے کھیل رہے ہوں گے اللہ کی تسبیح کے ساتھ اللہ کا حمد کرتے ہوئے وہ خود یا اتنی دیر میں تمام مخلوق کا فیصلہ ختم کر دیا جائے گا اور اخیر میں کہہ دیا جائے گا الحمد للہ رب العالمین بات سچی ہے کہ تمام کمالات رب العالمین کے ہیں اور کسی کے نہیں ہیں حابی مومن پورے دنیا کے مولویوں کو قرآن پڑھاتا ہے چلو جا کے ساٹھ آدمی بھی ساتھ بابا غلام رسول صاحب کے پاس پانچ شیر کا پگڑ باندھتا تھا وہ ساتھ بڑا عالم تھا وہ گئے نا تو حضرت صاحب اس وقت جوڑا بیل کا حال جوتتے تھے نا وہ تھے ختم کر کے اسی وقت آئے غسل کر کے خدر کے کپڑے پہن کے آ بیٹھے اپنی جگہ پر دو تین طالب علم تھے جو قرآن پڑھنے کے لیے ان کو پڑھانے لگے وہ بابا غلام رسول کافی دور بیٹھا تھا اس کے ساتھ والے آدمی بھی اس نے پوچھا یہ یہی مولوی ہے لوگوں نے بتایا جی یہی مولوی ہے حسین علی یہی ہے سارے خطر کے کپڑے اور پگڑے جو تھے وہ بھی کتر کے ان کو سبق پر آ کے حضرت صاحب فرمایا اللہ الرادی تھی بھی کتو آیا کی ہاتھ بابا غلام رسول کو اور زیادہ غصہ آیا بھائی اس کو مولوی معلوم بھی نہیں ہوتا پانچ کلو کا پہلے کبڑی اللہ تھی اور کاویڑ چھسے پری گئے اگاں گائے تو حد صاحب آ کیا قرآن پڑا ہوا اللہ تعالی دیوی قرآن پڑھے ہو گیا بابا غلام سور ادا میرے کاٹیاں توڑی گئی اس نے گس سے نال آ کیا جناب میں سٹھ سال ہو گئے قرآن پر پڑھانے لگا تفسیر بھی اور تمام فنون اور علوم جو ہے تو میں اس کو بھی وہ بھی پڑھاتا ہوں سٹھ سال ہو گئے حضرت صاحبہ کیا کہ عوامین سب کا خلاصہ آتا <تصال> <وحے ہا> اس کے نئی بات ہے یہ خلاصہ کیا سات ہامی جو صاحب بابا گلاب رسولا تھا میری پیرا تین زمین نکل گئی میں پہلی دفعہ سنیا پھر حضرت صاحب اور سات ہامیما کا خلاصہ بہ کے دسیا کو تر چار منٹ جو اس نے بابا گلاب رسولہ جی قرآن رہا میں ہوئی کیا کیا کیا پھر ستر دنوں کے قرآن دی پوری تفسیر حضرت صاحب بابے گلاب رسول سکھائے اور دسیا کہ پورے قرآن مقدس دا خلاصہ جڑا ہے وہ ہے حامی سبھا ست ہامیم کنا بدو رسائی اور ستا ہامیم دا مبدہ منشا ہے سورت زبر سل کیونکہ اللہ پاک اسے کیا ہے میں تین کتاب کے فاقد اللہ اکیلے اللہ نا پھر کا مبدہ جو ہے وہ موجود ہےتحہ کا خلاصہ جو ہے وہ ہے بسم اللہ میں بسم اللہ الرحمن لفظ اللہ کے اندر ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جامع کمال وہ اللہ کے ساتھ پھر اس کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کا خلاصہ بے میں ہے بسم اللہ بے ہے استعانت کی یعنی سب کچھ ہو رہا ہے تو اللہ کی استعانت سے ہو رہا ہے بابا غلام رسول کہتے ہیں کہ میں نے اس دن اللہ کو کہا اللہ آج تک میں جتنی زندگی گزاری ہے میری معاف کر دے نئے سرے سے میں نے جو کچھ کیا ہے گناہ کیا ہے ثواب کا کام آج مجھے ملا ہے الحمدللہ للہ کہ مجھے قرآن کا پتہ چل گیا قرآن کیا چاہیے سورخامی موم تنزیل الکتاب من اللہ عزیز اول ہونے والے کہ سورت زمر میں کہا تھا کہ عبادت خالص اللہ کی کر اب حامی مومن میں کہا جائے گا کہ عبادت کا مغز جو ہے سورو پکار صرف اللہ کی کر دو مخل عبادت پکارنا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے عبادت کا مغز اس حامی مومن میں کہا جائے گا اس لیے تنظیم بھائی بچے بھی بکھرے نوجوان وکھرے عورتیاں مال ڈنگل خراب کردیا بال بچے بکرے حال حال گرمی ہوگی سخت اپنی یاد ہوتے و مطلب حال پائی ہوئی اور مرد اپنے زمین گرم او لگا آخیری نماز دیکھا جی سورت بکرا سورت بکرا شروع کی کلو کلو کے بندے ہوں کلو سے کھلو تلیہ چی بھٹکیا جلے لے جتھوں پاڑے شانچ ستلے چکڑیں اللہ دنیا ساہی نوکان جا سہی لنا وہ سلیبان کے شجدہ کی تو جلے سجد پی جا رہا ہو آپ چکتا ہے ٹھیک ہے وہ رہا دبلی بیڑے ہاں کیا وہ ترتکہ دیر گزر گئی خطا میرا شیط ہے کہ اہاں پیچھے پیلی شاہتے جا امام میرا شیط ہے کہ وہ شکرانی آکھا رکھے سید بھی جب اس لیتے ہیں امام گزر گئی امام گزر گئی امام گئی اگر آپ کو اچھا ہے وہ جب آپ کو پیروبہ پیدا رکھے سای ساری ڈلی ہیں جہاں سڑ پائے گئے ہس دیں ہس دیں ہس دیں سار دیں بارش گوڑیا تو پانی آئی جہلے گھر مجھتے وہ سا کہا کجراو مجھتا رہا کیا تم پہنے جہلے دیں ورن پہ تو کھلے پہ آئے نمازی تروڑی سے میں جہلے نمازی لوگوں نہیں پڑھائی میں تا کہہ کے سجدے چکا جہلے میں بیڑھا رکھتا یہ جہلے فخر مولوی امداد امیر بڑے مسکرے کا ٹائم نہیں ہوا